اس بیان میں ہم نے شرعی دلیل کے لیے مختصر سا باپ بھی رکھا جس میں ان ممالک کے مفادات اور رعایا کو حملہ کرنے کا جواز ملتا ہے اس فتوی کی روح سے حملہ دشمن ممالک کے مفادات تنصیبات اور افراد کو نشانہ بنانے کا جواز اس کے اندر موجود ہے یہ فتویٰ ہم نے اس میں شامل کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے مشہور علامہ محدث احمد شاکر کے رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی بطور مقدمہ اس میں شامل کیا یہ فتویٰ بہت مشہور ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں کئی طبقوں میں ہو چکا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کفار جو ہمارے ممالک پر حملہ ور ہیں ان کی جان مال عزت سب کچھ حلال ہے سب کے اوپر حملہ کرنا چاہیے یہ دشمن ہے اور ان کو ہمارے ممالک سے نکالنا ہم سب پر فرض عین ہے اور جو لوگ اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ مرتد ہیں کلیمت الحق کے عنوان سے یہ فتویٰ مشہور ہے اس بیان کے اندر ہم نے ان جماعتوں اور جہادی تنظیموں اور عام مسلمان افراد سے یہ درخواست کی جنہوں نے پہلے عسکری تربیت حاصل کی ہے اور جنگ میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہوئے ہیں ان سے ہم نے یہ درخواست کی کہ وہ بھی آئے اور اس عالمی جہاد کے پہیے کو آگے گھمائیں یعنی yani اس کام کو آگے بڑھائیں اور اس کے علاوہ شہروں میں رہ کر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اسے بھی کریں مثال کے طور پر دینی دعوت سیاسی دعوت خطبوں میں تالیفات و تصنیفات میں اور نعروں کے ذریعے جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو آمت المسلمین کو امت کو اس جہاد میں شامل کیا جائے اور اس جہاد کو ایک کھلے عوامی انقلاب کی طرح کھڑا کیا جائے اور اس بیان میں ہم نے مجاہدین کو یہ درخواست کی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروہ بنائیں چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے جو کہ دشمن سے غنیمت حاصل کریں مالی اعتبار سے وہ کسی کے محتاج نہ ہوں بلکہ دشمن ہی سے وہ غنیمت کا حصول جاری رکھیں اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہم نے مسلمانوں کے اندر جو مالدار لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اس عالمی جہاد میں اپنا حصہ ملائیں اور اپنے مال و دولت کے ذریعے اس جہاد کی مدد کریں جہاد کا ارادہ رکھنے والوں کی مدد کریں اور اس جہاد میں نکلنے کی وجہ سے متاثرہ خاندان کی بھی کفالت کریں یہ درخواست بھی ہم نے ان سے کی اور اس بیان کے اندر ہم نے مجاہدین کو یہ کہا ہے کہ بیرونی حملہ آور دشمن کو ہم اپنے ملکوں میں اور ان کے ملکوں میں نشانہ بنائیں خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر جو مرتب حکمران ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے جو ان کے دانشور حضرات ہیں اور جو ان کے سیاستدان ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں مرتدین ان سب کو نشانہ بنایا جائے اس لیے کہ یہی لوگ اس قبضے کی بنیاد ہیں گورنر ان کا ہوتا ہے صدر ان کا ہوتا ہے اور مولوی ان کا ہوتا ہے تو ان کو نشانہ بنایا جائے وہ تحویل علموا مع مال حکومت الاثور تن اور حکومتوں کے ساتھ مقابلے کو کھلے انقلاب میں نہ بدلا جائے بس خفیہ طور پر کاروائیاں ہوتی رہیں لیکن اصل مقصد جو ہے وہ بیرونی حملہ آور دشمنوں کے اہداف ہوں جیسے کہ اس فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا کہ پہلے ہم ان مرتدین کے خلاف کلم کھلا لڑتے رہے اور بڑے بڑے محاذ ہم نے قائم کیے لیکن اس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جیسے کہ اس کتاب کے اندر بھی استاد چھٹی فصل میں اس کا تذکرہ کریں گے کامیابی سے مراد کیا ہے وہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ جو ہمارا ہدف ہے کہ ان مرتد حکومتوں کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کی جائے وہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکیں ہاں جب مسئلہ دفاع کا ہو گرفتاری سے بچنے کے لیے یا قتل سے بچنے کے لیے تو پھر تو ظاہر سی باتیں لڑائی ہوگی اور جنگ کرنی پڑے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ان مرتد طاقتوں کو اور ان مرتد لشکروں میں شامل افراد کو اچھے طریقے سے دعوت دی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ اس لشکر میں شامل ہو کر دشمن کا حصہ بن گئے ہیں حالانکہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے الگ ہوں اور دشمن کا حصہ نہ بنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ للہ عمارت اسلامی افغانستان کی پالیسی اس سلسلے میں بہت کامیاب ہے ملی اردو سے بہت سارے جوان جو ہے باغ باغ کر آ رہے ہیں اور طالبان ان کو اپنے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں یا جو قابل اعتماد ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جنگوں میں رکھتے ہیں اور بعض نے تو ماشاءاللہ اللہ ایسی ایسی کاروائیاں کی ہیں کہ پندرہ پندرہ بارہ بارہ امریکیوں کو قتل کر کے باغ کر آ گئے ہیں تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے یہ اس دعوت کا ہے خاص انہوں نے شعبہ قائم کیا ہوا ہے مرتدین کو اور ملی اردو میں شامل لڑکوں کو جوانوں کو دعوت دینے کے لیے یہ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی ہے لیکن اس کے اسباب بھی ہیں لال مسجد وغیرہ کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد ان مرتدین کے لیے کسی بھی قسم کی ہمدردی کا کوئی جذبہ مجاہدین کے اندر موجود نہیں رہا لیکن پھر بھی دعوت دینی چاہیے اور اس کے لیے بطور مثال میں ایک ساتھی کا تذکرہ کروں گا جسے بہت سارے ساتھی جانتے ہیں امان اللہ اس کا نام تھا یہ شخص فوج میں تھا لال مسجد کی کاروائی میں شریک رہا بعد میں اس نے توبہ کی پھر یہ درا آدم خیل کے امیر تاریخ منصور شہید رحمہ اللہ کے گروپ میں آیا تو تاریخ منصور شہید رحمہ اللہ نے اسے محاذ میں بیچ دیا تاکہ آزمائش بھی ہو جائے جہاد کا میدان خود بہت بڑی لیبورٹری ہے اور بہت بڑی آزمائش کی جگہ ہے بعض لوگ نئے آنے والے ساتھیوں کو کئی کئی مہینے اور کئی کئی سال بھی بعض لوگ انتظار کرواتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ اسے میدان میں بیچ خود اس کی آزمائش ہو جائے گی تو ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خدمت کرتا تھا اور بہت زیادہ روتا تھا کہ میں نے لال مسجد میں بہت ظلم کیا ہے اور مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں بہرحال میں نے توبہ کی ہے رویا کرتا تھا تو ایک دفعہ طارق منصور صاحب نے ساتھیوں کو یہ کہا کہ آپ فدائیوں کی ایک تشکیل بھیجیں اور فوجیوں کا حملہ روکیں تو جب وہاں کے ذمہ دار نے اس گروپ کی تشکیل کا اعلان کیا تو سب سے پہلے امان اللہ نے اپنا نام لکھوایا کہ میں اس گروپ میں شامل ہوں گا بہرحال جنگ میں گئے کافی سارے مرتدین فوجی اس میں مارے گئے اور مجاہدین کی طرف سے ایک شخص شہید ہوا ہوا مان اللہ تھا اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ ان کی توبہ سچی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے تو یہ بیان میں نے ایک دفعہ مخابرے میں کیا تو آپ یقین کریں اس کے بعد تاجگل شہید رحمہ اللہ کے ہم ہاں بہت سارے فوجیوں کے مخابرے آیا کرتے تھے کہ ہم تسلیم ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ لوگ ہمیں ضبح کر دیں گے تو بہرحال اس کے لیے کوئی شعبہ ہونا چاہیے کہ جو تسلیم ہونا چاہے وہ ان سے ملے اور کوئی ترتیب اس کی بنائی جائے اس لیے کہ سب کا ذہنی معیار تو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے تو ان کو بیانات اگر کیے جائیں اور دعوت دی جائے تو شاید اس کا اچھا اثر نکلے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے حرکت السلامی اللہ فیرید منافق علماء کے خلاف محاذ گرم رکھنا اور وہ اسلامی انقلابی رہنما و رہبر حضرات جو کہ نئے عالمی نظام میں جمہوری طریقے سے یا کسی اور طریقے سے شامل ہو چکے ہیں ان کو اپنے نشانے پر رکھنا اور ان کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری رکھنا تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہو وہ دعوت المسلمین الصراف عن اور مسلمانوں کو دعوت دینا کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں و حول ہل العلما اور مجاہد علماء کی طرف عوام کو بلانا اور اکٹھے کرنا اور استاد نے پھر آخر میں یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ مجاہد علماء کی جو صنف ہے یہ ایک نادر صنف ہے یہ بہت کم ہے لیکن ان سے یہ گزارش کرنی چاہیے اور ان کو یہ دعوت دی جانی چاہیے کہ آپ اس عالمی جہاد کو امت کے جہاد کے طور پر روشناس کرائیں اور امتی جہاد کے طور پر متعارف کروائیں ہر جگہ ہر ملک میں ہمیں ان علماء کی ضرورت ہے جو کہ مجاہد ہیں جو کہ جہاد کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس جہاد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی ذمہ داری انہیں ادا کرنی چاہیے تاکہ یہ جہاد تنظیمی جہاد کے سطح سے نکل کر امتی جہاد میں بدل جائے وہی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے ورنہ علماء اس میدان میں نہیں ہوں گے تو خون خرابہ ہی ہوگا اور ہم نے اس جہادی تجربے سے الحمد اللہ تعالیٰ قبول فرمایا یہ سیکھا ہے علم بغیر جہاد کے منافقت کا سبب ہے اور جہاد بغیر علم کے خیانت اور فساد کا سبب ہے یہ ہم نے اس میدان میں سیکھا ہے اور دیکھا ہے وہ علما جو جہاد نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر بیچارے منافقت کا طرز اپنانے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ جہاد کا مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو کہہ دیں گے کہ فرض کفایا ہے حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے یہ فرض کفایا نہیں ہے لیکن کیوں فرض کفایا کی کہتے ہیں اس لیے کہ فرض کہیں گے تو خود بھی تو جانا پڑے گا نا بس بات یہی ہے ورنہ ان کو ہم سے زیادہ علم ہے ہمیں کیا علم ہے ہمارا تو اتنا علم ہی نہیں ہے ان کے تو تدریسی تجربات پچاس پچاس سالوں پر محیط ہے میرے بھائیو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو ان کو علم ہے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اور وہ مجاہدین جن کے پاس علم نہیں ہے یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے علم چونکہ نہیں ہے طاقت ان کے ہاتھوں میں ہے اسلحہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو وہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں یعنی نتیجت یا تو خیانت ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں اور شہدہ کے خون کے ساتھ خیانت کرتے ہیں امت کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے تو حل کیا ہے حل یہ کہ علما آئے اور جہاد کا جندہ سنبھالیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں امام احمد بن حنبل الرحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں صلیف صالحین کے کردار کو زندہ کریں عز الدین بن عبد السلام جو خود گھوڑے پر سوار ہو کر تتریوں کے خلاف جہاد کے میدان میں مصروف عمل رہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیا رحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں یا ہمارے بانی دار العلم دیوبند مولانا قاسم نتوی رحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ کے کردار کو زندہ کریں یا ہمارے یہ جو عصر حاضر کے طالبان ہیں افغانستان کے جس میں پاکستان کے بھی بہت سارے طالبان نے اس سالیہ جنہوں نے ایک عمارت قائم کی ان کے کردار کو زندہ کریں علم اور جہاد ان دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں صرف جہاد بھی خطرناک ہے اور صرف علم بھی خطرناک ہے یہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے نہیں ہوگا تو مصیبتیں ہوں گی اور اس کے جواب دے آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور جہاد کی صفات سے متصف فرمائے امینی عرب اور اس فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس بیان کے اندر ہم نے اس بیان کے اندر ایک نشان اور علامت بنائی جس میں تینوں مقدس مقامات کا اللہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی جو ہے یہ ایک پنجرے میں بند ہے قبضے کی نشانی ہے یہ اور اس کے نیچے آیت لکھی ہوئی ہے فقات الفی سبیل اللہ لات اللہ نفسک و حر دلم کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ اپنے بارے میں مکلف ہیں اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں اور اس تصویر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا بیان من قیام قیامت اسلامیہ العالمیہ کہ پوری دنیا میں عالمی اسلامی جہاد کے قیام کے لیے بیان انیس سو کے شروع میں میں اس کتاب کو خفیہ طور پر شائع کرنے کے لیے پشاور آیا اور وہاں آ کر ہم نے اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا اس لیے کہ اس کتاب کے اندر جو افکار تھے اس رسالے کے اندر جو افکار تھے وہ بہت خطرناک تھے اسی وجہ سے اس کتاب کی تقسیم میں جو کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے اس کتاب کے افکار جو کہ تمام مسلمانوں کے حال کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کتاب کی تقسیم میں میرے ساتھ صرف چار ساتھی شریک ہوئے اللہ تعالی رحم فرمائے وہ شہید ہو چکے ہیں ہم نے ایک ہزار نسخے خفیہ طور پر تقسیم کیے دین کا کام اس طرح خفیہ ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک باتیں ہیں. غلط بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے اس وقت انہوں نے اس کتاب کو ایک چھوٹا سا رسالا اسی خفیہ انہوں نے شائع کیا تھا اور اب یہ پوری دنیا میں مقام اسلامیہ سولہ سو صفات پر محیط ہے پوری دنیا میں یہ کتاب ملتی ہے اور اس کتاب کو کفار میں کیا لقب دیا ہے اخترو کتاب ان فی کہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین کتاب تو زبانی جہاد قلمی جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں کفار کو کس طرح مارا جائے منافق علماء کا کیا حال کیا جائے اور منافق رہبروں کو کیا کیا جائے سب کچھ آپ بیان کریں پھر انشاءاللہ اللہ آپ خود بھی مدرسے میں نہیں ہوں گے درس و تحریر سے بھی نکالے جائیں گے اور جہاد کے میدان میں بھی ملامتوں اور تنقیدوں کے نشانہ بن جائیں گے اس کو زبانی جہاد کہتے ہیں میرے بھائیوں اس لیے حق نواز جنگوی شہید رحم کہا کرتے تھے کہ وہ بیان جس کے بعد میری گرفتاری نہ ہو مجھے اس پر شک ہوتا ہے کہ شاید میں نے حق بیان نہیں کیا ہے ورنہ تاغوتوں نے کس طرح مجھے چھوڑ دیا واللہ عالم انیس کے جون کے مہینے کی ابتدا میں یہ کام کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا اور اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کفار کی استخباراتی جنگ میں شدت آ گئی اور جہادی مجموعات جہادی افراد پشاور سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور میں بھی دوبارہ نکل گیا اور کرناٹا میں آ کر رکا جو کہ اندلس میں مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا اللہ تعالی ہمیں عالمی جہاد کے سلسلے میں جو افکار ہیں ان میں سے صحیح افکار کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت پر جو ایک مصیبت اور امتحان آیا ہوا ہے آزمائش میں امت گری ہوئی ہے ہماری امت کو ان مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے نکالنے کے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے آمین یا رب العالمین وصل و صلی اللہ علیہ و حبی بینا محمد وسلم وبارک وسلم جزاک اللہ وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ